آگے ہے جی سورت سباب اللہ اللہ رابط سورہ سباب و سور آزاد سورہ آزاد کے آخر میں امانت کا بیان تھا اس سورت کی ابتدا میں امانت کے جوز آزم یعنی کس کا بیان ہے توحید کا دوسرا رابط واہور رہی ال غفور کو وقان اللہ غفور رحیمہ سے ہے خلاصہ سورہ سبا مرکزی مضمون نفی شفیع شفات کاریہ توحید پر چار درہ لکلیا ایک دلی نکلی ایک دلیل چار شبہات کا ازالا آٹھ طریقہ ہے تبلیغ اشارات تحریفات زجرات اور شکوے اچھا جی اے واہ الرحیم الغور کے کھڑا ہوا ہے وہ آ رہا ہے اس کو پہلے سے ہے چلیے الحمدللہ یہ دعوی ہے جی الحمدللہ للہ دعوی ہے اور یہاں لکھ لو استحقاق الحمد حمد اللہ اس دنیا کے اندر بھی حمد کے مستحق ہیں اس دنیا میں بھی اللہ حمد کے مستحق ہیں ساری ہمدیں اس کے لیے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے استحقاق کو الحمد فی الحال دنیا دنیا بھی دنیا میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لکھا دی استحقاق کو الحمد فی یہ دعویٰ ہے اللہ دی لہومات سماوا دلی لکوی نمبار ایک وہ اللہ جس کے ملک میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں وہ چیزیں زمین میں ہیں واہ الحمد فل آخرہ پہلے حمد کیا تھی دنیا کے اندر اب حمد کس میں آئے تو وال الحمد فی الخرہ کے ساتھ لکھو نا اس سے کاک الحمد فلم اعلی میں دنیا میں بھی اللہ تعالی حمد کے مستحق ہیں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 اب دیکھو تین جملے میں آپ کو سناتا ہوں اللہ <الحمد> للہ حضانہ لہذا یہ کون کہیں گے بہشتی الحمد للہ اظہب یہ بہشتی کہیں گے الحمدللہ للہ اللہ سادہ کا نام یہ قرآن پاک میں ہے یہ کہ بہشتی کہیں گے تو آخرت کے اندر بھی حمد کے سیری خاص ہوئی اللہ کے لیے واہ الحکیم خبی۔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 اور جو کوئی نکلتا ہے زمین سے کیا نکلتے ہیں کہ نبات بارش اندر گئی بیج اندر گیا اور باہر کا نکلے نباتا اور جو کوئی نکلتا ہے ہما جن اور جو کوئی اترتا ہے آسمان سے آسمان سے کیا اتر رہے ہیں فرشتے آکام تھما یا اور جو کچھ چڑھ رہے ہیں آسمان کے اندر کیا چڑھتے ہیں جی وہی ملائکہ بھی آمال بھی اور وہی مہربان ہیں بخشنے والے وہ کال لگی نافر شکوا یا من کیا کا شکوہ ہے کا کافروں نے نہ آئے گی ہمارے پاس قیامت مت بلا جواب شکوا آپ فرما دیجئے کیوں نہیں کسم رب میرے کی ضرور آئے گی تمہارے پاس قیامت آگے آل مل مجرور ہے نا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 کیا قیامت. قیامت کیوں واقع ہوگی جی؟ اور یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے لتا تی قوم پہلے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہے ہو او بلا بربی لتا ان اس کے متعلق ہے جار مجرور قیامت ضرور آئے گی تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو یہ ایمان لائے بلکہ اچھے سواب کا بدلہ یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور اس کے کریم ہے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 لیکن ذرا غور کرنا یہاں نکتا سمجھو جی نہوی لحاظ سے عذاب مر رج زین علیم رجن کیا ہے وہ مجرور ہے آگے علیم کیا ہے وہ تو مرکو ہے تو ترکیب کا بنے گی غور کرنا ذرا عذاب موصوف علیم اور اس کی صفات ہے مر رج کو بعد میں اس کا معنی کرو اب معنی یوں ہوگا ان کے لیے عذاب ہے دردناک سخت عذاب کے نو سے رج کامن کیا کرو گے سخت عذاب ان کے لیے عذاب دردناک ہے سخت عذاب کے نو سے و یر اللہ دظین اوتل دلیل نقلی علمائے اہل کتاب یراب من یا ہے اللہ دظین اوت وال ترکیب پہلے سمجھ لو یرافیل اللہ دین کا ہے بھائی اور دوسرا آگے اللہ زی ان یہ مفول اول لکھو او ہوبل کا اس حق کے نیچے کا لکھو مفول ثانی لکھو یہ مفول سانی ہے اس لیے منسوب ہے اور ہوا کیا بنے گا تم بتاؤ ضمیر پس اب مانا کرو جی اور جانتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم کو اہل کتاب کے رما کہ اللہ زی ان ضل وہ کتاب جو اتاری گئی ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے کیا ہے جی حق کتاب ہے سچی کتاب ہے اب ترکیب بھی سمجھ گئی مطلب بھی سمجھ آئے گا اور ہدایت دیتی ہے کتاب طرف راستے اس ذات کے جو غالب ہیں تاریخی کیا ہوا ہے وکال کافر شکوا منکری اور کہا کافروں نے کیا دلالت کریں ہم تم کو اوپر ایسے مرد کے جو عجیب خبر دیتا ہے تم کو تو کون سی یہ خبر کہ جب ریزا ریزا کیے جاؤ گے تم بالکل ریزا کیا جانا بے شک ملبتہ ملبت ابھی جدید کہ ہو گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بے ان کو ریزے ہو جائیں پھر پیدا ہوں غلط ہے علی اللہ کازیبا اخترا سلمکائے جی آ افطرا کیا حمزہ استفام علیحدہ ہے افطرا او حمزہ وصلی تھا گر گیا یا تو اس نے بہتان باندھا قصدان اللہ کے اوپر جھوٹ کا ہم بھی جینا یا کسدن تو نہیں جھوٹ بولا اس کو جنون ہے کیا ہے اور مجنون آدمی جو ہے نا جو بات کرتا ہے کستن کرتا ہے یا اس کو جنون ہے سر میں بلزین اللہ یو مین یہ جواب شکوہ ہے اور جواب الزامی ہے جواب شکوہ اور جواب الزام پر میرے محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں مفتری یا مجنو یہی ہی کہتے ہیں نا کہ یا مفتری ہے یا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 قیامت کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی عذاب بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کیا بنا دے گا کہ زمین نعمت ہے نا ماں ہے ہماری پھر اس میں دھنسا دے گا کیا کر دے گا ہو جائے گا اسی طرح آسمان بھی نعمت آئے اللہ اس کو عذاب بنا دے گا آسمان سے ٹکڑے گریں گے عذاب کے تو میرے محتران جو قومیں اللہ کے آکام سے روح گردانی کرتی ہے نا ان کے لیے نعمت کا بن جاتی ہے آزاب. یہ پانی ہمارے لیے نعمت ہے نہیں لیکن اب کیا بنا ہوا ہے ہر جگہ ہے نعمت بھی آزاد بن جاتی ہے خوا نعمت ہے قوم آپ کے لیے کیا بن گئی آزاب بن جاتی ہے नहीं. یہ بیٹے ہمارے لیے نعمت ہیں لیکن بدماش لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بیٹے بدماش بن ان کے لیے کیا بن جاتے ہیں باپ کو قتل کر دیتے ہیں نہیں جتا. کہاں پہنچ گئے کہ جواب تفصیلی کیا نہیں دیکھتے طرف اس چیز کے جو آگے ان کے ہے اور پیچھے ان کے ہے وہ کیا ہے من بیان ہے آسمان اور زمین تم جہاں ہی چلو آگے پیچھے کیا ہوتا ہے آسمان اور زمین ان نشان تخویف دنیا اگر ہم چاہیں